ون ففٹی سکس سے ون سکسٹی ایٹ تک یادین آ منو اے لوگ جو ایمان لائے ہو لاتکون نہ تم ہو کلینہ ان لوگوں کی طرح کفرو جنہوں نے کفر کیا وقالو اور انہوں نے کہا ہم واسطے اپنے بھائیوں کے اذا دوربو جب وہ چلے پھرے فل زمین میں او کانو یا تھے وہ غزن لڑنے والے لوکانو اگر وہ ہوتے اندنا ہمارے پاس ما ماتو نہ وہ مرتے وہ ماں اور نہ وہ قتل کیے جاتے لیا اللہ تاکہ کر دے اللہ گالکھا اس کو حسرتن حسرت کا سبب فی قلوبهم بہم ان کے دلوں میں ولہ اور اللہ یحیی زندہ کرتا ہے وہ می اور موت دیتا ہے واللہ اور اللہ بِمَا تا ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو بسیر دیکھنے والا ہے ولئن اور البتہ اگر کتل تم مارے گئے تم فِي سبیل اللَّهِ اللہ کے راستے میں اومت تم یا مر گئے تم لمغفرهن البت بخشش ہے من الله اللہ کی طرف سے ورحمتن اور رحمت خیر وہ بہتر ہے مما اس سے جو یجمعون وہ جمع کر رہے ہیں ولئن اور البتہ اگر مت تم مر جاؤ تم او قتل تم یا قتل کیے جاؤ تم لاہ البتہ طرف اللہ کے تشرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے فبیما بس بوجا اس کے جو رحمتن رحمت ہے مین اللہ اللہ کی طرف سے لن تلوم تم نرم دل ہو ان کے لیے ولؤ کنتا اور اگر ہوتے تم تند سخت دل لن دلف البتہ منتشر ہو جاتے بنہو لکھا تیرے آس پاس سے فاف انہم درگزر کیجیے ان سے لہم اور بخشش مانگیے ان کے لیے وشاورہم اور مشورہ کیجئے ان سے فل امری معاملات میں پھر جب ازم تا آپ ازم کر لیں فتوکل تو بھروسہ کریں اللہ اللہ پر ان اللہ بے شک اللہ تعالی یحب محبت رکھتا ہے المتوکلین توکل کرنے والوں سے کم اگر مدد کرے تمہاری اللہ اللہ فلا تو نہیں غالبا کوئی غالب آنے والا لکم تم پر و ان اور اگر یخذلکم وہ چھوڑ دے تم کو فمن تو کون ہے وہ جو حکم مدد کرے تمہاری ممبادی اس کے بعد وہ اللہ اور اللہ پر یا توکل چاہیے کہ توکل کیا کریں المؤمنون مومن ایمان والے و اور نہیں کانا ہے لن کسی نبی کے لیے ائیغ اللہ کہ وہ خیانت کرے ومن اور جو کوئی یغلل خیانت کرے گا یقینی وہ لے آئے گا بیما ساتھ اس کے جو غلہ اس نے خیانت کی یو ملقیامتی قیامت کے دن ثم پھر توفا پورا پورا دیا جائے گا کلو نفسن ہر شخص کو ماں کا سبت جو اس نے کمائی کی وہم اور وہ لا لائیزلم ظلم نہ کیے جائیں گے افمن کیا بھلا جو اتبا پیروی کرے ردوان اللہ اللہ کی رضا کی کمم اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو جو پلٹے بس ساتھ ناراضگی کے من اللہ اللہ کی طرف سے اور ٹھکانہ اس کا جہنم جہنم ہے وا اور کتنی بری ہے المصیر لوٹنے کی جگہ وہ درجاتن درجوں میں ہیں ان اللہ اللہ کے نزدیک بصیرن دیکھنے والا ہے بما یا ساتھ اس کے جو وہ عمل کر رہے ہیں لقد البتہ تحقیق من اللہ احسان کیا اللہ نے علی المؤمنین مومنوں پر ادھ جب بعث فیہم بھیجا ان میں رسولاً ایک رسول من ان ان کے نفسوں میں سے یتلو وہ پڑھتا ہے الم ان پر آیاتی ہی اس کی آیات کو یو ذکی ہم اور وہ ان کا تزکیا کرتا ہے وہ یو الم اور وہ ان کو سکھاتا ہے الکتابا کتاب و الحکمتا اور حکمت ان کانو اور بے شک تھے وہ من قبل اس سے پہلے لفی دلالمبین البتہ کھلی گمراہی میں اولماں کیا بھلا جب عصابت پہنچی تم کو مصیبت کوئی مصیبت قد تحقیق اسب تم پہنچائی تم نے مسلح اس سے دگنی قلتم تم کہا تم نے انا کیو کر ہے کہاں سے ہے ھذا یہ قل کہہ دیجئے ہوا وہ من اندی دی انفسکم تمہارے نفسوں کی طرف سے ہے ان اللہ بے اللہ تعالی الا شعی ان قدیر ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے وما اور جو اصاب پہچا تم کو یو ماں جس دن التقا ملی تھیں الجمانی دو جماعتیں فب عدن اللہ بس اللہ کے عزم سے وہ لیا علما اور تاکہ وہ جان لے المنی مومنو کو وَلِيَعْلَمَا اور تاکہ وہ جانے اللہ دینا ان لوگوں کو نافک جنہوں نے منافقت کی وکیلا اور کہا گیا لہم ان کو تعالو آؤ قاتلو جنگ کرو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں ابد فاؤ یا مدافعت کرو قالو انہوں نے کہا لو اگر نالم ہم جانتے جانتےن جنگ کرنا لتبا ناکم البتہ ہم پیروی کرتے تمہاری ہم وہ ولکری کفر کے لیے یومئذن اس دن اقرب زیادہ قریب تھے منہم ان سے لل ایمان بنسبت ایمان کے یقولون وہ کہہ رہے تھے بے اپنے منہوں کے ساتھ مالئی جو نہیں ہے فی قلوبہم بہم ان کے دلوں میں واللہ اور اللہ عالم زیادہ جانتا ہے بما ساتھ اس کے جو یک تمون وہ چھپاتے ہیں اللہ دینا وہ لوگ قالو جنہوں نے کہا ہم واسطے اپنے بھائیوں کے وقا اور وہ خود بیٹھ گئے لو اتاؤ اگر وہ اطاعت کرتے ہماری ما قتی نہ وہ مارے جاتے نہ وہ قتل کیے جاتے قل کہہ دیجئے فدر پس ہٹالو ان انفسکم اپنے نفسوں سے المؤتا موت کو ان اگر تم صادقین، سچے تھوڑا سا بتا دوں کہ نیکسٹ ویک انشاءاللہ آپ کا ہاف پارے کا ٹیسٹ ہوگا لفظی ترجمہ اور روٹس وغیرہ اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ اب ہم تھوڑا سا گرامر کا حصہ بھی ڈالیں گے اور اس میں صرف ایک سوال ہوگا اور وہ کیا کہ جو جمع سالم ہے آپ کے آدھے پارے کے اندر جتنے بھی جمع سالم کی سیڑھے ہیں ٹھیک ہے اب اگر میں یہ سوال نہیں دوں گی نا آپ کو آپ سے کوئی تکلیف نہیں کرے گا جمع سالم کے معنی جاننے کی اور پھر اس کو پہچاننے کی ٹھیک ہے تو آپ کا کام کیا ہے کہ جب آپ لفسی ترجمہ یاد کر رہے ہو آدھے پارے کا تو جہاں جہاں جمع سالم ہے اس کو نشان لگا لیں ایک خاص رنگ کا مسلم گرین کر لیں اس کو سارے جمع سالم گرین کر لیں ٹھیک ہے اور پھر کیا کریں اس کے واحد جان لیں हु? اور ایک دفعہ آپ اس طرح سے گزر جائیں گے تو آئندہ قرآن پاک میں جہاں بھی جمع سالم آئے گا آپ کو مشکل نہیں ہوگی پہچاننے میں ٹھیک تو آپ سے صرف یہ پوچھا جائے گا کچھ الفاظ دے کر کہ ان کے واحد لکھئے انتہائی آسان سوال ہے اور اس میں کرنے کا کام صرف اتنا ہے کہ ترجمہ پڑھتے وقت تھوڑی سی آنکھیں اور کھولنی ہیں بس اور وہ اس بہانے پھر آپ یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ سالم جمع کیا ہے تو جمع سالم میں پھر دوبارہ دہرا دیتی ہوں کہ جس کی اصل سلامت رہے اس کے آگے کچھ اضافہ ہو جائے تو ہو جائے لیکن اس کی اصل سلامت رہے اتنا یاد رہے گا جس کی اصل سلامت رہے مثلا کافر کا لفظ ہے تو اس کی جمع کیا ہوگی کافرون یا کافرین تو اب کافر سے کافرون میں کافر کا لفظ سلامت ہے آگے واؤ نون اضافہ ہو گیا کبھی یہ نون ہو جائے گا کبھی الفتے ہو جائے گا کافرات آ جائے گا یا کچھ بھی لیکن اصل سلامت ہے ٹھیک تو اس میں آپ کیا کریں گے ایک دفعہ ہاف پارے کو اس طرح دیکھیں کہ ساری آیتوں میں صرف جمع سالم نشان لگا لے اس میں آپ ایک دوسرے سے بھی مدد لے سکتے ہیں ایک دوسرے سے پوچھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں سوائے امتحان کے دن کے امتحان کے دن آپ کسی سے نہیں پوچھ سکتے ٹھیک ہے اتنا سوال پہ راضی میں جمع دوں گی آپ کو اور آپ نے واحد لکھنے ٹھیک ہے واحد کے جمع نہیں بنوا رہی صرف جو جمع آ چکے ہیں ان کے واحد پوچھ رہی ہوں ٹھیک اچھا اب آپ دیکھیں کہ صرف آدھے پارے میں کوئی پیچھے پوری صورت البکرا نہیں آپ سے پوچھی جا رہی کوئی آپ سے اور کچھ نہیں صرف اسی آدھے پارے میں جو آپ کا ٹیسٹ ہے جس کا آپ کو لفظی ترجمہ ویسے بھی کرنا ہے جس کے آپ کو سنگل الفاظ ویسے بھی یاد کرنے تو اس میں الفاظ یاد کرتے ہوئے صرف اتنا پہچاننا ہے کہ اس میں یہ لفظ جو میں پڑھ رہی ہوں یہ کیا لفظ ہے کیونکہ گرامر پڑھنے کا مقصد کیا ہے کہ جب آپ ترجمہ کریں یا آپ قرآن کو سمجھیں تو آپ کو اتنا تو پتا چلے کہ ایک بندے کی بات ہو رہی ہے یا بہت سو کی بات ہو رہی ہے واحد کی بات ہے یا جمع کی بات ہے مذکر کی بات ہے یا مونس کی بات ہے کسی خاص کی بات ہے کسی عام کی بات ہے اس کے بغیر بھلا مجھے بتائیے آپ قرآن کو سمجھیں گے کیسے نہیں سمجھ سکتے نا صحیح مفہوم تو نہیں سمجھ آئے گا ایک اندازے لگائیں گے تو اندازے لگا کے تو قرآن میں فہم نہیں آتا ٹھیک ہے بس جب ہم سبق شروع کرتے ہیں